السلام علیکم و اللہ وبرکاتہ بسم اللہ وسلم والسلام علیہ رسول اللہ اما بعد ریاض الصالحین کے باب الاخلاص پہلے باب سے ہم انشاءاللہ اللہ حدیث نمبر تین پڑھیں گے حدیث ہے وعن رضی اللہ عنہ قالت قال نبی صلی اللہ علیہ وسلم لا ہجرت بعد الفتح و لاكنَََ جہاد الونیتم وسط الفرتم و متفق علیہ سیدہ اش رضی اللہ عنہ سے روایت ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا فتح کے بعد ہجرت نہیں البتہ جہاد اور نیت باقی ہے جب تمہیں جہاد پر نکلنے کے لیے طلب کیا جائے تو فوراً نکل پڑو بخاری و مسلم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اس حدیث سے ہمیں بعض چیزوں کا درس ملتا ہے جس میں سب سے پہلے یہ ہے کہ ہجرت جو مکہ فتح ہونے کے بعد محدثین نے اس کا معنی یہ لکھا ہے کہ لا ممکت سارت دار اسلام کہ ہجرت جو ہے وہ مکہ فتح ہونے کے بعد نہیں ہے کیونکہ اب مکہ بھی اسلام کا قلعہ بن گیا دار السلام بن گیا ہجرت کیا چیز ہے ہجرت اس چیز کو کہتے ہیں اس کام کو کہتے ہیں کہ ایک کافر ملک سے یا ایک اس جگہ سے جہاں اسلام کا نفاذ نہیں ہے وہاں اسلام کی تعلیمات پر عمل کرنا مشکل ہے وہاں سے ہم کسی دوسری جگہ منتقل ہوتے ہیں خالص اسلام پر عمل کرنے کے لیے اس نیت سے کہ ہم اسلام پر اپنی زندگی بسر کریں اور دوسرے شہر یا دوسرے ملک یا دوسرے علاقے میں جاتے ہیں اس کو ہجرت کہتے ہیں جس کا ثواب بہت بڑا ہے کہ اس کی زندگی کے ہجرت کرنے والے انسان کی زندگی کے سابقہ تمام گناہ معاف کر دیے جاتے ہیں یہ اس کا ہجرت کا ثواب ہے دوسرا مسئلہ جو ہمیں اس حدیث میں ملتا ہے کہ بعض اللہ کے نبی علیہ السلاۃ والسلام کے دور میں بعض لوگ فتح مکہ کے بعد بھی ہجرت کرنا چاہتے تھے تو اللہ کے نبی علیہ اللاۃ والسلام نے ان کو یہ حکم دیا کہ فتح مکہ کے بعد کوئی ہجرت نہیں ہے البتہ کوئی اس نیت سے جہاد میں شریک ہوتا ہے حسنِ نیت سے کسی دوسرے ملک جاتا ہے کہ میں وہاں اسلام کی تعلیمات دوں اسلام کا بول بالا کروں تو اس کو اللہ تعالی وہی ثواب دیں گے کیونکہ ثواب کا جو راستہ ہے یا ثواب کا جو سلسلہ ہے اسے منقطع نہیں کیا گیا اسی طرح ایک اور مسئلہ جو ہمیں اس حدیث میں ملتا ہے وہ نیت کا ہے یہاں پر بھی امام صاحب جو اس باب میں حدیث لے کر آئے اس میں یہ واضح ہے کہ نیت پر دار و مدار ہے عمل کا جو اس نے کام کرنا ہے اس کا اخلاص ہے وہ نیت پر ہی ہے اس کو جو ثواب ملے گا وہ اس کی نیت کو دیکھ کر ہی ثواب ملے گا کہ اس کے دل کا ارادہ کیا ہے اس کی نیت کیا ہے اسی طرح اور ایک مسئلہ جو ہمیں اس حدیث سے ملتا ہے وہ یہ ہے کہ جب کسی ملک کو یا جب کوئی علاقہ دارالسلام بن جائے جہاں اسلام کی تعلیمات پر عمل کرنا آسان ہو جائے اسلامی احکامات کا وہاں نفاذ ہو حدود اللہ موجود ہوں تو وہاں سے پھر ہمیں کسی دوسرے ملک کسی غرض سے نہیں جانا چاہیے کہ ہم وہاں اپنی ملک کو بدل لیں یا اپنا گھر بدل لیں یا کسی ایسی جگہ چلے جائیں جہاں اسلام کی اس طرح کی تعلیمات نہ ہو سکیں تو یہ اسلام میں کوئی اچھی بات نہیں ہے اسی طرح ایک مسئلہ جو ہمیں اور اس حدیث سے ملتا ہے وہ یہ ہے کہ اسلامی ملک کو خالص